اسلام کا نظریہ یہ ہے و ہم سونا بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ محمد کرونا قریب رہا ہے بولندی بے اب نام رہا ہے ڈبلو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 افک الماجا مالا تواسکم تقبر تمری قن کام و فری قن تقلون وقال بلان فقلی صدق اللہ آج ہم نے جو پہلی ایتکریم تلاوت کی ہے یہ صورت البقرہ کی آیت نمبر ستاسی ہےت ناموسل کتاب آ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ السلام کو تورات عطا کی گئی وقفی نام بادی برسول اور ہم نے ان کے بعد پیدر پیر رسول بھیجے بحثیت خاندان بحثیت قوم سب سے زیادہ انبیاء جو آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے اور اس اعتبار سے بنی اسرائیل کو دوسری اقوام پر دوسرے خاندانوں پر ایک جزوی فضیلت حاصل ہے نہ آتے نہ عیصب نہ مریم الب جنات اور ہم نے ابن مریم کو روشن نشانات عطا کیے واضح دلائل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے ایک گوشے میں پیدا ہوئے یہ سلسلہ اسرائیل کے آخری نبی تھے تینتیس سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو روشن نشانات اور واضح دلائل عطا کیے بہت سے معجزات دوسری جگہ خود اپنی زبان سے انہوں نے اللہ کے عطا کردہ معجزات کو بیان فرمایا فرمایا کہ دیکھو میں مٹی سے پرندے کی سورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں وہ اگنے لگتا ہے میں مادرسات की کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوں وہ بینا ہو جاتا ہے میں کوڑی اور برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو اس کے جسم سے بیماری کے نام و نشاں مٹ جاتے ہیں اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں لیکن جتنے بھی معجزات ذکر کیے ہر ایک کے ساتھ یہ فرمایا کہ بزن اللہ میں اپنی قدرت اور اپنے اختیار سے اور اپنی طاقت سے یہ سب کچھ نہیں کرتا بلکہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں معجزہ حقیقت میں اللہ کا فعل ہوتا ہے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے سیدنا مسع علیہ السلام کو بھی معجزات عطا ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دوسرے انبیاء کو بھی موجزات عطا ہوئے اور ایک حدیث میں خود ہمارے آکا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے انبیاء کو موجزات عطا کیے گئے اور ان پر انسان ایمان لائے اور مجھے اللہ نے وہی کا معجزہ عطا کیا ہے قرآن کریم کی صورت میں معجزہ عطا کیا لہذا میرے اتباع کرنے والے سارے انبیاء سے زیادہ ہوں گے اس لیے کہ ان کے معجزات ختم ہو گئے میرا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا قرآن کریم یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور دائمی معجزہ ہے جب دنیا آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتارے گی اور علم اور تحقیق کی روشنی میں قرآن کا مطالعہ کرے گی تو انشاءاللہ شاء قرآن کی صداقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی اس وقت جو مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی مختلف قسم کی کمزوریاں ہیں ہر اعتبار سے کمزوریاں سیاسی کمزوری فوجی کمزوری معاشی کمزوری حکومتی کمزوری اتفاق اتحاد کی کمزوری مختلف کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کی وجہ سے بعض اوقات مایوسی سی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس امت کو کبھی ابھرنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ امید بندھتی ہے تو اسی معجزے سے قرآن کریم سے جب تک یہ موجزہ باقی ہے انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں سے یہ امید کا چراغ یہ بجھے گا نہیں یہ روشن رہے گا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر مسلمان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے دنیا کو فتح نہ کر سکے تو انشاءاللہ شاء قرآن کریم ضرور فتح کرے گا آتی نا عیسب نہ مریم البینات ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو روشن نشانات عطا کیے قرآن کریم نے اکثر جو ہے تو عیسیٰ علی السلام کا ذکر کیا تو یوں ہی فرمایا سبن مریم عیسی مریم کا بیٹا ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ آپ بن باپ پیدا ہوئے دوسرے اس بات کی تردید کے لیے کہ ما آز اللہ حضرت عیسیٰۃسلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ صحیح نہیں ہے میں عدد نہ روح اور ہم نے عیسی علیہ السلاۃ اسلام کی تعیب کی روح القدس کے ساتھ روح القدس قدس کون ہے مسلمان کہتے ہیں جبر امین جن کی اللہ نے خود تعریف فرمائی ذی عند عرشی مکین متائن ثم امین اور عیسائی کہتے ہیں کہ روح القدس یہ تسلیس مقدس کے ککنوں میں ہیں ان کے خیال میں خدائی اقانی میں سلاسہ سے مرکب ہے خدائی تین ستونوں پر کھڑی ہے اقنوم میں خدا اور اقنوم میں ثانی عیسیٰ علیہ السلام اور اقنوم ثالث روح القدس بدنا ہوں القدس ہم نے تعیب کی عیسیٰ کی روح القدس کے ساتھ افق الما جا رسولم لا تہوا انفسکم کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ایسے احکام لے کر جنہیں تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے استقبر تم تو تم نے تکبر کیا یہ ابتدا ہی سے انسان کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے کہ اس نے وہی الہی کے مقابلے میں نفسانی خواہشوں مادی جذبات اور عقل کو ترجیح دی وہی کا جو حکم نفسانی خواہشات پر پورا اترا اسے تسلیم کر لیا اور جو نفسانی خواہشات کے خلاف تھا اسے جٹلا دیا فرمایا کہ کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ایسے احکام لے کر جو تمہارے نفس کو نہ بھائے تو تم نے تکبر کیا ففریقن کذب ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا و فریقن اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا اور انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے قتل کیا مقالو علو گنا اور اور یہ یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں اس کا ایک معنی تو یہ کہ ہمارے دل علوم و معارف سے لبریز ہیں ہمیں کسی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے دل محفوظ ہیں آپ کی باتیں اور قرآن کی آیتیں ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں کرتی اور دوسرا مطلب بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا کہ اغلف کا معنی عربی زبان میں ہے غیر مختون غیر مختون کا معنی ہے جس کا ختنہ نہ ہوا اور پرات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں مختون اور غیر مختون کا محاورہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے یہ محاورہ یہ لفظ یہود کی زبان پر چڑھا ہوا تھا وہ کبھی اپنے آپ کو غیر مختون کہتے تھے کبھی اپنے دل کو کبھی اپنے جسم کو کبھی اپنی زبان کو گویا کہ یہ بھی قرآن کریم کا ایک اجاز کہ قرآن نے یہود کا قول نقل کیا تو اس قول کے نقل کرنے میں وہ محاورہ استعمال کیا جو یہود اپنی مخصوص مذہبی زبان میں استعمال کرتے تھے مکالو قلوب نہ ہمارے دل محفوظ ہیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہمارے دل علوم و مارف سے لبریز ہیں ہمیں کسی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں بلانحم اللہ اللہ کہتے ہیں تمہیں اپنے محفوظ ہونے پر ناز ہے یہ فخر اور ناز کی چیز نہیں یہ تو نشانی ہے حق سے دور ہونے کی اور یہ نشانی ہے اللہ کی لانت ہونے کی بلحم اللہ کفرہین بلکہ ان پر اللہ نے لانت کی ان کے کفر کی وجہ سے یؤمنون تو وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں یہ جو لانت کا محاورہ ہے یہ بھی تورات میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا بنی اسرائیل کے انبیاء کی زبانی جنہوں نے یہود پر بار بار لانت کی آج بھی تورات اٹھا کر دیکھی جا سکتی ہے تو قرآن جب کہتے ہیں ان پر لانت ہے تو گویا کہ تورات ہی کی آیت کو قرآن نقل کر رہا ہے فرمایا کہ ان پر لانت کی اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے فقلیل عماون بہت تھوڑا ایمان رکھتے ہیں اور نجات کے لیے تھوڑا ایمان کافی نہیں پورا ایمان ضروری ہے صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں اللہ کے نبیوں کو مان لینا بھی ضروری اور صرف اللہ کے نبی کو ماننا ضروری نہیں آخرت کو ماننا بھی ضروری اللہ کی کتاب کو بھی ماننا ضروری اور اسلام کی تعلیم تو یہ کہ صرف ایک نبی کو ماننا کافی نہیں تمام انبیاء کو ماننا ضروری تمام کتابوں کو ماننا ضروری اور دوسرا مطلب یہ بھی کیا گیا فقلیلم ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں والما جا اہم کتاب من اللہ اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے مصدیق المام جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی قرآن آ گیا اور یہ قرآن تو کی تکذیب نہیں کرتا قرآن کی تصدیق کرتا ہے قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب اور انجیل بھی اللہ کی کتاب اور زبور بھی اللہ کی کتاب یہ الگ بات ہے کہ قرآن ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ ان کتابوں کی ایک ایک بات کو نہ نہ مان لینا اس لیے کہ ان میں تحریفات بھی ہوئی ہیں اور یوں بھی ہدایت کے لیے اور اللہ کو پا لینے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے بے شک اپنے وقت میں اپنے زمانے نزول میں تورات کی اتباع ضروری تھی ہدایت کے لیے انجیل کی اتباع ضروری تھی ہدایت کے لیے لیکن اب ہدایت کے لیے قرآن کی اتباع ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالنوں کے ہاتھ تورات کے چند اوراق کہیں سے لگ گئے اور وہ ان اوراق کو دیکھ رہے تھے حضور کی نظر پڑی چہرے مبارک پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے بعض صحابہ نے حضرت عمر کو متوجہ کیا انہوں نے حضور کی طرف دیکھ کر حضور کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگی اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لما بسی الا الطب اے عمر تم تورات کا مطالعہ کر رہے ہو اگر صاحب تورات حضرت موسا بھی اس وقت زندہ ہوتے تو ان کو میری ہی اتباع کرنی پڑتی تو قرآن کے نزول کے بعد اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہم تورات اور انجیل کی ان باتوں کی تو تصدیق کریں گے جو قرآن کے مطابق لیکن جو باتیں قرآن سے ٹکراتی ہیں ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے اب کسوٹی اور معیار سچ اور جھوٹ کو حق اور باطل کو پرکھنے کا وہ قرآن ہے ملما جا اہم کتاب ان اور جب ان کے پاس کتاب آگئی اللہ کی طرف سے جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے بکانوں من قبل یس تفتی ہوں اللوین کفرو اور وہ اس سے پہلے کافروں کے سامنے بیان کرتے تھے اسلام سے پہلے جب کبھی یہود کو کسی جنگ میں شکست ہوتی تو وہ اپنے مخالفین سے کہتے کہ ان قریب آخری نبی آنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں شکست دیں گے اور بعض اوقات مشرقین کے سامنے آنے والے نبی کی نشانیاں بیان کر دیا کرتے تھے اور ایک مطلب بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں تیرے آخری نبی سے جو محبت ہے اس کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما لے یاد رکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو محبت ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا یہ جائز ہے اصل بات تو یہ کہ نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا یہ جائز یاد ہوگا آپ کو وہ تین شخص جو بارش کی تباہی سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے تھے اور غار کے دہانے پر پتھر آ کر جم گیا تھا جس کی وجہ سے ان کا باہر نکلنا ممکن نہ رہا ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی تھی اور یہ واقعہ بیان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہوا کہ اللہ کو اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کرنا یہ جائز اور اللہ کے نیک بندوں سے جو محبت ہے یہ بھی ایک نیک عمل ہے بہت بڑا نیک عمل اللہ کے بندوں سے محبت رکھنی چاہیے ہم نیک نہیں تو کم از کم نیکوں سے محبت تو ہو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے عربی اردو فارسی جتنی زبانوں سے شناسائی ہے اور ان زبانوں کے جو اشعار مجھے یاد ہیں ان میں سے جو شیر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ایک سادہ سا شعر ہے اہبالحینا بلس تم ہم اللہ یرز کُنی میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں مگر خود نیک نہیں ہوں اور اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی نیکی کی اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما دے تو نیکوں کی محبت یہ بہت بڑا عمل ہے علماء سے علماء حق سے محبت کی جائے میرے بزرگوں اور دوستوں میری بہنوں اور بیٹیوں آج کا دور بڑا سخت دور چل رہا ہے بڑا نازک سا دور چل رہا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے علماء کے خلاف بولنا اور علماء کو ذلیل کرنا بدنام کرنا اپنا مشن بنا لیا قتل بھی علماء کیے جا رہے چھاپے بھی علماء کے مدارس پر ان کے گھروں پر بدنام بھی علماء کو کیا جا رہا ہے بڑا نازک سبور میں نہیں کہتا یہ سارے کے سارے فرشتے ہیں ان میں سے بعض غلط بھی ہوں گے لیکن چند غلط کاروں کی وجہ سے سارے گروہ سے کسی کو مترفر کر دینا اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ انسانیت نہیں ہے اور یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے چند ایک ہمارے جیسے پاگل اور دیوانے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس طریقے سے اللہ کا کلام سنانے کے لیے اور نبی کی احادیث امت تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں تو الحمدللہ نہ شہرت کے لیے نہ دولت کے لیے نہ آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے نہ سیاست کے لیے محض اس لیے کہ اللہ نے اس منصب پر بٹھایا ہے اور دو حرف سکھائے ہیں تو وہ امت تک پہنچ جائیں یہ مدارس اور مکاتب اگر نہ ہوتے اور یہ چند اللہ کے نیک بندے نہ ہوتے تو آج پاکستان میں اس قدر قرآن کریم کے حافظ نہ ہوتے مساجد کے آئینہ تک ہمیں دستیاب نہ ہوتے اور نہ معلوم یہ کتنے ہی چہرے ہیں جو داڑھی سے محروم ہوتے جو ٹوپی سے محروم ہوتے جو پگڑی سے محروم ہوتے جو نماز سے محروم ہوتے جن کو روزے کا علم نہ ہوتا جن کو حج کا علم نہ ہوتا جو قرآن کی تعلیم سے بے خبر رہ جاتے خدارہ علماء کے خلاف مدارس کے خلاف مکاتب کے خلاف اتنی زوردار مہم نہ چلائیے کہ مہم چلانے والوں کل تمہاری نسلیں صحیح تلفظ کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے سے بھی محروم رہ جائیں پھر تم سوچو گے رو گے تڑپو گے ہاتھوں کو کاٹو گے لیکن تمہاری غلطی کی تلافی نہیں ہو سکے گی میں یہ ارض کر رہا تھا کہ تیسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا اس کا مکانوں یس تفتی الین کفر اور وہ اس سے پہلے حضور کا واسطہ دے کر حضور کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے مقصد یہ کہ اے اللہ ہمیں تجھے تیرے آخری نبی سے جو محبت ہے ہم اس محبت کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں یوں وسیلہ بنا کر دعا کرنا جائز ہے لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ تک بغیر وسیلے اور ذریعے کے ہم پہنچ نہیں سکتے یہ غلط یا یہ سوچ کہ ہم جس کا وسیلہ دیں گے وہ زور سے اللہ سے ہماری دعا اور درخواست قبول کروا لے گا یہ بھی غلط اللہ ور کسی کا زور نہیں چلتا اس کا ساری کائنات پر زور چلتا ہے سارے اولیاء اس کے محتاج سارے انبیاء اس کے محتاج سید الانبیاء اس کے محتاج اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا جو وہ کرنا چاہے اسے کو روک نہیں سکتا جو نہ کرنا چاہے کوئی کروا نہیں سکتا ہاں جو وسیلہ جائز کہ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علام سے صحابۂ کے سے اولیاء کے نام سے علمائے حق سے جو محبت ہے اس محبت کو وسیلہ بنا کر ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول فرما لیں تو یوں دعا کرتے مکانو من قبل یس ہوں نا الدین کفرو فلم جا اہما ارفو جب وہ آگیا گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا کفرو بھی تو اس کا کفر کرنے لگے فلا انط اللہ الل کافرین تو کافروں پر اللہ کی لانت ہے بائبل میں تورات اور انجیل میں اور زبور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارات اور علامات اور صفات آج بھی موجود ہیں انجیل جیل میں ہے حضرت مسیح علی السلام نے اپنے شاگردوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا حضرت مسیح علی اسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح علی السلاۃ اسلام نے عبرانی میں جو لفظ بولا تھا وہ احمد کا لفظ تھا کہ اگر میں نہ جاؤں تو تمہارے پاس احمد نہیں آئے گا لیکن جب عبرانی سے یونانی میں ترجمہ کیا گیا تو اسے پیر کلوتوس بنا دیا گیا اور جب یونانی سے عربی میں ترجمہ کیا گیا تو اسے فار بنا دیا گیا اور جب علماء نے اس آئس کو بشارت کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو حضرت مسیح علی صلاحت السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی تو مسیحیوں نے اس لفظ کا معنی کبھی تو مددگار کیا اور کبھی تسلی دینے والا معنی کیا لیکن حقیقت یہی ہے کہ اصل لفظ جو بولا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ احمد کا لفظ تھا اور قرآن بھی اسی کی تائید کرتا ہے قرآن کہتے ہیں رسول یاتی نمبا دسمہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا بائبل میں حضرت سلیمان علی سلاسلام کا یہ ارشاد منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اس کا منہ از بس شیری ہے اس کا منہ بہت میٹھا اس کا منہ از بس شیری ہے ہاں وہ فراپا عشق انگیز ہے اے یروشلم کی بیٹیوں یہ ہے میرا محبوب یہ ہے میرا پیارا یہ جو میں نے کہا ہے تو سلیمان علی السلام نے یوں فرمایا اس کا منہ انتہائی شیری اور وہ سراپا عشق انگیز ہے عبرانی کے جس لفظ کا ترجمہ عشق انگیز ہے پادریوں نے اردو میں ترجمہ کیا محمدین عشق انگیز کا ترجمہ کیا محمدین اور جیسے الوہیم کا معنی الہ اور خدا ہے محمدین کا معنی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی اور کئی کتابیں لکھی گئی جن میں وہ بشارتیں سے نقل کی گئی جو تورات میں انجیل میں زبور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں منقول تھی تو اللہ فرماتے فلما جا ما ارف اور ساس سی بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ساری بشارتوں کا انکار کر دیں ان کی غلط فلط تعبیل کر دیں وہ کہیں فارقلیت ہمارا کچھ اور وہ کہیں کہ محمدین کا مانا کچھ اور تو بھی ہمارے ایمان اور یقین پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہمارے لیے تو قرآن کا ثبوت کافی ہے قرآن کہتے ہیں فلما جا اہما جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا کافا رو بھی تو اس کا کفر کرنے لگے انکار کرنے لگے فلاں الرین اللہ کی لانت ہے کافروں پر بھی سمجھ رہو ہی انسرو بن صلی اللہ بہن بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو خرید لیا اور وہ چیز کہے وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ کی نازل شدہ کتاب کے ساتھ بغی زد کی وجہ سے محض حسد کی وجہ سے